وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی حبت میں حاضر ہیں آج بھی انشاءاللہ العزیز اپنے اس سلسلے میں ایک بقائدہ موضوع کتاب قرآن اور احادیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے اللہ العزیز کچھ باتیں سیکھنے سمجھنے کی کوشش اور سائی کریں گے اللہ رب العزت وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی احدیث پاک ہے جس کا ایک جز ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائے گی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جن افراد کو اپنے عرش کا سایہ اطا فرمائے گا ان میں سے وہ شخص بھی ہے جو دنیا میں کثرت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی ذات اقدس پر دروشری پڑھتا ہوگا تو آقا صلی اللہ علیہ و کی ذات پر کثرت درود کو اپنا معمول بنا لیجئے اپنے عمل میں شامل کر لیجئے انشاءاللہ اللہ بروز بروز محشر آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ فرمائے گا سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> الحمد رجب المرجب اپنی بہاریں عام کیے ہوئے ہے اپنا فیض عام کیے ہوئے ہے اور اب رجب المرجب کے وہ آیام آ پہنچے ہیں بطور خاص وہ گھڑیاں وہ لمحات اور وہ دن وہ آ پہنچے ہیں اور وہ شب آنے والی ہے جس شب میں جس تاریخ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو وہ عظیم معجزہ عطا کیا گیا وہاں ہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ ہی عطا فرمایا معراج شریف آپ کے عظیم معجزات میں سے ایک معجوہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میراج کروائی گئی معراج سے متعلق اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے کچھ اختلاف بھی موجود ہے کہ وہ مہینہ اور تاریخ کون سی ہے مگر زیادہ صحیح کال اور زیادہ ترجیح والا کال وہ رجب المرجب کی ستائیس تاریخ ہی ہے اسے بیان کیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے آج کے ہمارے اس سلسلے کا موضوع وہ عقیدہ معراج ہے تاکہ ہم اس سے معراج سے متعلق ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے قرآن اور حدیث میں اس معراج کا ذکر کس طرح بیان کیا گیا ہے اور کن کن باتوں پر بطور خاص ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ اور کس طریقے سے درستی کی سمت پر وہ ہونا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیسک دو جگہ پر بطور خاص میراج کا ذکر وہ فرمایا گیا ہے ایک مشہور آیت مبارکہ پندرہ پارے کی پہلی آیت مبارکہ سبحان الذي اسر بیاب دہی لئیلم من الم مسجد الحرامی ال المسد القسا الدی بارکنا ہُو لہ لنوریہ من آیاتی نا انہ سمی البیر اور دوسرا ذکر اللہ تبارک وطالعہ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا ہے اس کی بھی چند آیات مبارکہ انشاءاللہ ہم آج سی اسی سلسلے میں تھوڑی دیر بعد آگے جا کر سنیں گے تو اس آیت مبارکہ میں معراج کے ایک حصے کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک وہ لے گیا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اور بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک لے گئے اور کہاں کون سی مسجد اقسا فرمایا گیا اللہ بارکنا حولہ وہ مسجد اقسا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے اور مقصد کیا ہے لِنُورِيَهُ آیاتی نا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں ان نہ ہو سمی بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر اس چیز کا ذکر فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کو لے جانے والی ذات وہ کون سی ہے اللہ رب العالمین کی اب کئی علماء نے اس چیز کے جو جوابات ارشاد فرمائے کہ ایک اگر شیطانی وسوسہ آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے تو کہا اللہ تعالیٰ نے میراج کا ذکر ہی سبحان اللہ ان کلمات سے فرمایا ہے پاک ہے وہ ذات تمام نق سے عیوب سے ان سے وہ ذات پاک ہے اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے لے جانے والی ذات جب قادر مطلق ہے اور تمام عیوب سے پاک ہے اور وہ ذات لے جانے کی نسبت خود اپنی طرف فرما رہی ہے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جانے والے ہیں ان کو لے جایا گیا ہے اور لے کے کون جا رہے ہیں کون لے کے جانے والے وہ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ رب العالمین تمام عیوب سے پاک ہے اللہ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے تمام نقائص سے پاک ہے وہ منزہ ہے وہ مبرا ہے تو اس کی قدرت پر ایمان ہی یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں لے کر گیا ہے تو یہ سارے کے سارے شیطانی خیالات اور وساوس اس ایک مبارک کلمی سے وہ دور ہو جاتے ہیں کہ لے جانے والی ذات کی طرف نظر کریں اللہ رب العالمین انہیں لے کر گیا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں یہ سیر کروائی ہے ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے بات تو بڑی تفصیل ہے معراج کے حوالے سے لیکن ایک منٹ میں اگر کوئی کسی سے پوچھا جائے کہ یہ معراج کیا ہے ایک عقیدہ کیا ہے اس بارے میں تو مسلمان کا معراج سے متعلق جو عقیدہ ہونا چاہیے یا معراج کیا ہے ان کو ایک جملے میں اگر ادا کیا جائے تو وہ کیا ہے تو وہ مختصراً اگر اس کو عقیدے کے طور پر بیان کیا جائے تو علماء نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے بطور خاص صدر شریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحما نے بہار شریعت میں بھی اس کو ذکر فرمایا اور وہ کیسے بیان فرمایا کہ میراج یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک وہاں سے ساتوں آسمان کرسی عرش بالائے عرش اور عرش سے بھی پھر بالائے عرش اور رات کے ایک خفیف سے یعنی تھوڑے سے حصے میں بیداری کے حالت میں جسم اور روح کے ساتھ دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے کے جانا اور پھر وہ قرب کمال حاصل ہوا کہ جو آج تک نہ کسی فرشتے کو ہوا نہ کسی نبی کو ہوا نہ رسول کو ہوا نہ کسی انسان کو ہوا ایسا وہ قرب خاص قرب کمال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کے اندر جاگتے ہوئے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے اور یہی عقیدہ جمہور اہل اسلام کا ہے یہی عقیدہ اصحاب رسول کی کثیر جماعت کا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور جمہور اہل اسلام کا مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح اور جسم دونوں کے ساتھ آپ معاج پر تشریف لے کر گئے اور یہ سارے آپ نے سفر اور یہ منازل طے کیں اور پھر وہ قرب خاص قرب کمال آپ کو حاصل ہوا کہ اور سب سے بڑا انعام پر یہ تھا کہ آپ نے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے اللہ کی زیارت کی ہے اور یاد رکھیے معراج کے تین تین حصے ہیں معراج کے ایک کہلاتا ہے اسرا جسے کہا جاتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اور دوسرا کہلاتا ہے معراج اور تیسرا حصہ کہلاتا ہے اعراج و عروج اسے یہ کہا جاتا ہے پہلا حصہ اسراج اسے کہا جائے یہ تو قرآن کی ایسی واضح نس قطعی سے ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص معراج کے اس حصے کبھی انکار کرے ماض اللہ سما ماض اللہ تو وہ شخص دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ قرآن واضح بیان فرما رہا ہے سبحان اللہ المسجد الحرامی یہ واضح قرآن پاک میں اس کو بیان فرما دیا اگر کوئی اس حصے کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ شخص سے کافر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ واضح قرآن کی نس قطعی سے اس چیز کا ثبوت ہے اور یہ واضح طور پر اس کو بیان فرمایا گیا ہے اس کو اثرہ کہا جاتا ہے دوسرا ہے معراج یہ صحیح حدیثیں اور ایسی حدیثیں جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں ان کی شہرت اور ان کی تعداد یعنی جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے اس کا انکار کرنے والے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ, یہ گمراہ ہے اور ان میں کیا ذکر ہے کہ پھر آگے آسمانوں کی آپ کا سیر فرمانا اور ان چیزوں کا آگے ذکر آنا وہاں آپ کا انبیاء سے ملاقاتیں کرنا آسمانوں پر جانا آ, یعنی مسجد اقسہ سے آگے کے جو منازل ہے یہ آدی سے طیبہ میں ان کو بیان فرمایا گیا پھر آگے تیسرا حصہ عراج اور عروج کا جس میں دیدار باری تالا رویت باری تالا اس, اس طرح کی چیزوں کا کوئی اگر منکر ہے تو وہ خاطی ہے خطا پر ہے لیکن ہمارا یہی ایمان اور عقیدہ جو میں ابتدان چند میں ذکر کر چکا ہوں ہمیں اس بارے میں یہی ایمان اور عقیدہ جو جمہور اہل اسلام نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں آپ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں آپ نے یہ سفر فرمایا اور مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک پھر مسجد اقسا سے آپ آسمانوں پر پھر ساتوں آسمانوں سے پھر عرش کرسی بلکہ بالائے عرش پھر وہ آپ نے ترقیاں اور عروج فرمایا ہے اور وہ منازل آپ نے طے کیے ہیں یہاں تک کہ آپ قرب خاص میں پہنچے ہیں اور وہ آپ کو قرب کمار حاصل ہوا ہے کہ جسے کعبہ کوسین کہا جاتا ہے یا آپ کابسین او ادنا جسے کہا گیا ہے کہ یعنی آپ اس قرب خاص میں پہنچے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا آپ نے بیداری کی حالت میں دیدار کیا ہے یہ خصوصیت میرے پیارے آکا صلی اللہ علیہ و وسلم کی ہے اور یہ دیدار کا شرف میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو ہی دنیا میں یہ حاصل ہوا ہے کہ آپ نہیں اللہ تبارک و تعالی کا جاگتے ہوئے دیدار کیا ہے یہاں ایک اور بحث بھی چھیڑی جاتی ہے کہ آپ کو بیدار آپ کی روح کو معراج ہوئی تھی معراج خواب کا نام ہے معراج روحانی نام ہے جسم کے ساتھ میراج پوسیبل نہیں ہے یہ باتیں بھی عام کر دیجیے حالانکہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے اگر ہم قرآن پڑھیں قرآن میں فرمایا سبحان لدی اسرا بی عبدی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو تو اللہ تبارک و تعالی سیر کروائی ہے کس کو اپنے بندہ خاص کو اب یہاں پہ عبد کا ذکر فرمایا ہے روح کا نہیں فرمایا روحی عبد ہی نہیں فرمایا اپنے بندے کی روح کو نہیں فرمایا گیا یا اپنے بندے کو نیند میں نہیں فرمایا گیا خواب کا ذکر نہیں فرمایا گیا عبد کا ذکر فرمایا ہے اور عبد کا اطلاق کس پر ہوتا ہے وہ روح مال جسم پر ہوتا ہے عبد کا اطلاق محض روح پر نہیں ہوتا ہے عبد کا اطلاق وہ ان دونوں چیزوں پر ہوتا ہے یہاں اس کا ذکر ہے اور سب سے خوبصورت بات دیکھیے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم یہ فرماتے کہ مجھے روحانی طور پر میراج ہوئی ہے یا میں خواب میں میں مسجد اقسا پہنچ گیا مسجد اقسا سے آسمانوں پر چلا گیا آسمانوں سے سدرت المنتہا اور پھر آگے اگر حضور یہ فرماتے ذرا آپ بدل کے ناظرین اس بات کو سوچے ذرا اگر مجھے اور آپ کو کوئی خواب یہ بیان کرے کہ میں رات کو سویا اور میں خواب ہی خواب میں مکے پہنچ گیا میں نے عمرہ کیا میں مدینے پہنچ گیا تو کیا ہم اس سے لڑنا شروع کر دیں گے ارے تمہارا تو ابھی شناختی کارڈ ہی نہیں بنا تمہارا تم نہ پاسپورٹ بنا تمہارا نہ کچھ یہ بنا تم مکے پہنچ گئے کیسے ہو سکتا ہے تمہارا کیسے دعویٰ کر رہے ہو تم ہم اس سے لڑیں گے کبھی نہیں لڑیں گے کیونکہ ہم کہیں گے یہ خواب کی بات کر رہا ہے اس نے حقیقت کی بات نہیں کی ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج کا ذکر فرمایا ہے تو اگر آپ خواب کی بات ہوتی تو کیا کافر اس طریقے سے انکار کرتے کیا وہ لڑنا شروع ہو جاتے کیا وہ مخالفت کرتے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر کافر لڑتے نہیں اگر روحانی ہی بات ہوتی تو پھر کافر جھگڑتے نہیں یہ خواب کا معاملہ نہیں تھا یہ روحانی معاملہ نہیں تھا یہ جسمانی معاملہ تھا تبھی تو یہ جھگڑا ہوا یہ جسمانی معاملہ تھا تبھی تو وہ انکار کیا انہوں نے اور حضرت وقر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے پاس یہ معاملہ جب کافر لے کر کہ ایک ایک بلا ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ابو بکر پر آج شاید ہمارا یہ ایک معاملہ چل جائے اور ہم ابو بکر کو آج اس راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے شاید آج ہماری بات ابو بکر کو سمجھ میں آ جائے اور کہا کہ ابو بکر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی آدمی مسجد حرام سے مسجد اکثر پہنچ جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ کو تعالیٰ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کہا کس نے کا یہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ میرے نبی نے کہا ہے تو پھر تو اگر اس سے بھی تھوڑے وقت کا وہ بیان کرے تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرے گا کیونکہ اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کی ابو بکر تو مرتبہ صدیقیت حاصل کیا ہے جنہوں نے انکار کیا ابو جہل بن گئے جنہوں نے انکار کیا آج تاریخ میں ان کو کافر کہہ کر ان کو تاریخ میں جو آج برے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور جنہوں نے اقرار کیا مانا اور محبت میں جھوم گئے آج آج ان کے چرچے بلند ہو رہے ہیں تو یہ بات صرف ایک عطلی طور پر بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ معاملہ صرف روحانی نہیں تھا یہ معاملہ صرف خواب کا نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معاج کی بات تھی تبھی یہ معاملہ ایسا کفار نے شور مچایا اور جھگڑے کی طرف یہ معاملہ جو ہے وہ پہنچا حالانکہ اس بارے میں علماء نے واضح طور پر یہ بیان کیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ صرف روحانی تھا معاملہ تو ایسا شخص بال مدل کہا فاسق کہا کہا گیا کہ وہ گمراہ ہے گمراہ کرنے والا ہے فس فاسک ہے جو شخص ایسا کہتا ہے کہ صرف نیند کا معاملہ تھا یا صرف ایک روحانی معاملہ تھا جسم کا معاملہ اس میں نہیں تھا دوسرا دوسری بحث اس بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کا اللہ کا دیدار کرنا حضور کا دیدار یہ رؤیت باری تعالی مس رؤیت باری تعالی اللہ کا دیدار کرنا اللہ کا دیدار یاد رکھے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی خصوصیت ہے آپ کے ب... آپ علاوہ کسی کو یہ حاصل نہیں ہوا نہ ہوگا دنیا میں جو شخص اس کا دعوی کرے جاگتے ہوئے اس پر حکم کفر ہے ہاں خواب میں ممکن ہے اللہ کا دیدار ہونا خواب میں ممکن ہے اولیاء کے لیے بھی ہو سکتا ہمارے خود امام امام العما ہنفیوں کے پیشوا سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ ردی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خواب میں اللہ رب العالمین کا دیدار کیا نہ صرف ایک بار بلکہ سو مرتبہ اللہ کا دیدار کیا آپ نے یہ خواب کا معاملہ تھا یہ بیداری کا معاملہ نہیں تھا خواب میں دیدار ہو سکتا ہے اب وہ کیسے ہو کیا جلوہ دیکھا کیا نور دیکھا یہ خواب کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن بیداری میں صرف اور صرف یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے اور آج صلی اللہ کو علیہ و علی و سلم کہ صدقے سے انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے اور جنت میں اہل جنت کو دیدار ہوگا سب سے بڑی نعمت ملے گی اللہ کا دیدار ہوگا اب کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ جنت میں دیکھیں گے لیکن دنیا کے اندر یہ خاصیت میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اب دیدار کے حوالے سے قرآن مجید کی اور آیت مبارکہ میں نے ابتدار عرض کیا سورہ نجم کے بارے میں سورہ نجم میں بھی اللہ تعالی نے اسی معراج سے متعلق ذکر فرمایا چند آیات سنتے ہیں اس میں اس دیدار کا بھی کچھ ذکر فرمایا گیا چنانچہ ارشاد فرمایا ون نجمی ازا ہوا اور نجم کہتے ہیں تارے کو اور ون نجمی تارے کی قسم لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان آپ نے اس تارے سے مراد یہاں پر مطلق اکام عام تارا نہیں لیا بلکہ آپ نے اس تارے سے مراد آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات مبارکہ کو لیا ہے اور کتنے خوبصورت انداز میں ایک عشق بھرا اور لفظی طور پر بھی لغتن بھی درست اور عشق بھرا ترجمہ کیسے فرمایا و نجمیدا ہوا کہتے ہیں اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ میراج سے اترے و نجمیدا ہوا اس پیارے محمد تارے کی قسم جب یہ میراج سے اترے ما بل صاحب حکم با تمہارے صاحب نہ بہ کے نہ بے راہ چلے وابا یم تکو آنل اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے ان اللہ وحی وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے ان ہوا وحی وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے اللہ شدید الکوا انہیں سکھایا سخت قبتوں والے طاقتور اس نے آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا ثُمَّ دَنَا پھر وہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا پکانا کوئی او ادنا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم فوہ الا ابھی ماں اوہ اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی فو رو دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تمہارو نہ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو والا نَزْلَةً تخرا اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا سدرت المتہ سدرت المتہ کے پاس عندها جنت الموا اس کے پاس جنت الموا ہے اب یق سدرت مَا یا جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا ماںغل بسر آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی قربان جائیں یعنی یہاں اس آنکھ کی عظمت اور اس آنکھ کی طاقت اور اس آنکھ کی ہمت کی بات کو بیان کیا جا رہا ہے ایک طرف تو موس علیہ سلام سے کہا جا رہا ہے لن ترانی وہ کہتے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ربی آرینی اے اللہ میں دیدار چاہتا ہوں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے لن ترانی اے موسا نہیں دیکھ سکتے یہ نہیں فرمایا کہ اے موسا میں دیکھ ہی نہیں سکتا میرا دیدار ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں فرمایا جا رہا بلکہ فرمایا یہ جا رہا ہے اے موسا آپ نہیں دیکھ سکتے مسا تم نہیں دیکھ سکتے لن ترانی الجبل لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے اس پہاڑ پر اللہ کی طرف سے ایک تجلی آتی ہے اور وہ تجلی ایسی کہ موس علیہ السلام کو کہا اس تجلی کو دیکھیے آپ نے تجلی کی طرف دیکھا تو آپ تجلی دیکھ کر آپ بے ہوش ہو گئے زمین پہ تشریف لے کر آ جاتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ہمت اور طاقت کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ نے فرمایا معذاق البصر ان کی آنکھ میں یہ نہ حد سے یہ بڑی ہے یہ آنکھ نہ حد ادب سے بڑی ہے اور یہ آنکھ نہ کسی طرف پھری ہے نہ نہ یہ جبکی ہے نہ یہ حد ادب سے بڑی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا ہے اور واسی بھی تشریف لائے ہیں چند آدی سے تجربہ دیدار باری تعلیم امام بخاری حضرت انس سے بیان کرتے ہیں فرماتے جب سرکار دعان صلی اللہ علیہ وسلم سدرت پر آئے تو جبار جب رب العزت اپنی شان کے مطابق آپ کے قریب ہوا پھر اور زیادہ قریب ہوا حتی کہ دو کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک یہ صرف سمجھانے کے لیے بلا تمسیل یہاں پہ اللہ کا یہ قرب ہونا یہ اس کی شان کے لائق یہ کیسے ہوا کیا معاملہ ہے اس بات میں ہمیں نہیں جانا چاہیے جو حادیث اور قرآن میں بیان فرمایا گیا تو ہمیں اس کے مطابق ہی ایمان لانا چاہیے دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن شقیق ردی اللہ و تعالیٰ مسلم شریف کے حدیث آپ کہتے ہیں قلت لو رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, یا رسول کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن شکیق اپنے والد سے کہ اب ابو ذر سے کہتے ہیں کہ اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو دیکھتا آپ سے ملاقات کرتا تو میں آپ سے ایک سوال ضرور کرتا حضرت ابو ذر ردی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اَن ان کنت تسأل کون سی چیز کے بارے میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے انہوں نے کہا کہ کن تو میں سوال کرتا ہل رع تربک میں حضور سے پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں سلط ہو یہ سوال تو میں نے کیا ہوا ہے یہ سوال تو میں نے کیا ہوا ہے حضور سے پوچھا ہے مسلم کی حدیث سے اور حضور نے فرمایا ری تو میں نے اس نور کو دیکھا ہوا ہے میں نے دیکھا ہے یعنی میں نے یہ سوال کیا ہے آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ نے یہ فرما یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے ایک اور حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رعا ربہ مرتین آپ نے اللہ کو دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ہے بے بسری ہی اپنی سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ہے اپنی دل کی آنکھ سے یعنی یہ دیدار آپ کو دو مرتبہ ہوا ہے اور بھی اس بارے میں کئی سے مبارکہ ہیں جن میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوا ہے یہ ہم نے چند باتیں ذکر کی ہیں معراج کا باقاعدہ کوئی بیان کرنا مقصود نہ تھا معراج تو ایک تفسیر ہے پوری یہ تو ہم نے چند باتیں ذکر کی ہیں حالانکہ حدیث کا اگر مطالعہ اور صحیح حدیثیں مشہورہ معتبرہ ان صحیح حدیثوں کو بھی جمع کیا جائے تو ان کے اندر کتنے واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرمانا جبریل امین کا آنا فرشتوں کی جماعت کا ساتھ آنا آپ کو ادب کے ساتھ بیدار کروانا آپ کا شک صدر ہونا پھر آپ کا سفر کر کے جانا مسجد اقسہ تک پہنچنا انبیاء کا وہاں آنا آپ کا استقبال کرنا آپ کا مسلح امامت پر جماعت کرنا اس کے بعد انبیاء کا خطابات کا سلسلہ ہونا آپ کا پھر خود خطبہ ارشاد فرمانا پھر آپ کا آگے آسمانوں پر عروج اور ترقیاں فرمانا ہر آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہونا ان سے تعارف کا سلسلہ ہونا اس نبی کا آپ کے بارے میں ادب اور تعظیم بجا لانا پھر آگے صدرت پر حضرت جبریل کا رک جانا آپ کا وہاں سے بھی آگے عروج اور ترقی فرما جانا پھر مکان سے لامکان پہ چلے جانا پھر آپ کا اللہ کا دیدار کرنا پھر وہاں سے واپسی آ جانا علیہ السلام سے ملاقات کرنا فرض کے اندر تخفیف کا یہ سلسلہ ہونا بار بار جانا پانچ پانچ کی تخفیف ہونا پھر آپ کا واپسی آ جانا آ کر معراج کا ذکر بتانا کافروں کا اس کا پر شور مچانا آپ کا انہیں جواب دینا راستے میں آنے والے کافلوں کے حالات بتانا ان نشانیوں کا درست ثابت ہونا یہ میں جو اشارتاً بتا رہا ہوں یہ سارے عادیث طیبہ سے واقعات واضح طور پر یہ ثابت ہے یہ پوری معراج کے اگر یہ بیان کیے جائے تو پھر اس میں طویل ہی طویل بیان ہوتا جائے گا طویل ہی طویل تفصیل اس کے اندر موجود ہے ایک مسلمان کے لیے اتنے ہی باتیں ایمان اور عقیدے کے لیے وہ کافی ہیں کوشش کیجیے کاج جمعرات ہے دعوت اسلامی کے ہفتہ بار سنت و برے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے ان اجتماعات میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیے کل یہ شب معراج ہے اور دنیا بھر کے اندر عاشقان رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع معراج کے سلسلے میں خوشیاں مناتے ہیں معراج شریف کی شب کو جاگ کر حضور کا ذکر کرتے ہوئے وہ شب بیداری کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو پڑھتے سنتے ہوئے گزارتے ہیں صبح و روزہ رکھتے ہیں کوشش کیجیے دعوت اسلامی کے ہونے والے ان اجتماعی ذکر و ناد بطور خاص مدنی چینے کے ساتھ رہیے شیخ طریقت کبلا امیر علی سنت دامت برکات املا بھی تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کا خوبصورت انداز ہوتا ہے بالخصوص جب آپ ذکر معراج فرماتے ہیں قصیدہ معراجیا کے اشعار پڑھتے ہیں تو ایک اور ہی مبارک کیفیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک کیفیات نصیب فرمائے و آمین بجاین نہ امین صلی اللہ تعالی علیم